کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زیادہ عزت والا وہاں سے زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے اسی رئیس المنافقین نے کہا تھا اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا اور اس منافق کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ فلحقیقت عزت و غلبہ اور سربلندی تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے لیکن منافقین اپنی کور مغزی کے سبب اس حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں